مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے ان کے لیے تو جہنم کو بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے یعنی دنیا میں انسان باہم جب رہتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ رنجشیں بدمزگیاں غلط فہمیاں اور بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا گمان نہ ہوگا اور دنیا میں جو ایک دوسرے کے لیے برے گمان تھے وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر ایک پل پر روک کر ان کے دلوں کو دھو کے صاف کر دیا جائے گا اور پھر وہ ایک دل والے کی طرح یعنی سب کے دل ایک جیسے ہوں گے پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ان کے سب اختلافات اور آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم کر دی جائیں گی وہ نزانہ معافی تجری من تہم الہار ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے وکال الحمد للہ هدانا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا وما لولا اللہ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا وہاں بھی وہ شکر گزار ہوں گے کیونکہ دنیا میں وہ شکر گزار تھے اللہ کی ہدایت پر خوش ہوتے تھے اور یہی چیز ان کے ساتھ جنت تک جائے گی کیونکہ شیطان انسان کو اللہ سے بدگمان کرنا چاہتا ہے اللہ والوں سے بد گمان کرنا چاہتا ہے دین سے بدگمان کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ شیطان کی ان ساری باتوں سے بچ کر اللہ کے شکر گزار بن کر ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے اچھے انجام کو جا پہنچے جو حقیقت میں کامیابی و کامرانی کا اصل مقام ہے اس وقت تو اقرار کریں گے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان امال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے پھر عمل کی بات ہو رہی ہے اور انسان کے لیے سب سے مشکل عمل ہی ہو جاتا ہے جنت اصح بنار اب جنت والے جنت میں پہنچ گئے جہنم والے جہنم میں اب ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے پھر یہ جنت کے لوگ دو والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وادوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے وہ جواب دیں گے ہاں تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کیا اللہ انت اللہ اللہ الظالمین اللہ کی لانت ظالموں پر کون ظالم اللہ دین یسون اللہ وجا جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے وہ بینا حجاب ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ ٹائل ہوگی ایک دیوار ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں مختلف آراہ بعض کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہوں گے جو بلند درجوں والے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے عمل بالکل برابر ہوں گے کیونکہ وہاں ذرے کے برابر ایک پینسل کے ڈاٹ کے برابر بھی کسی کا نیک عمل اور برا عمل جو ہے وہ تول لیا جائے گا اللہ کے ہاں اتنے سینسٹیو ترازو ہیں تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہانم میں اور جن کا فیصلہ یا ریزلٹ پینڈنگ ہوگا وہ اس اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور دونوں طرف لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے لوگوں کو پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہوا و وهم يتمعون یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے انتظار میں ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ان ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہ کیجئے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 اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں کون جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا کھیل اور تفریح بنا لیا جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا اب کھیل کیا ہوتا ہے جب دل چاہ کھیل لیا جب دل چاہ بور ہو گئے چھوڑ دیا تو کچھ لوگ دین کو اس طرح لیتے جب ایک جوش آیا کچھ کام کر لیا اور جب بور ہو گئے تو سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے یا یہ کہ دین کو سیریسلی نہیں لیا کیونکہ کھیل کو انسان سیریسلی وہ کہتا کھیل ہی ہے ہر جیت وقتی ہے تو انہوں نے آخرت کے معاملے کو بھی کھیل کی طرح لیا اور دین کے احکامات کو بھی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے فراغت ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا اور یوں ہی دن صبح چڑھے گا اور پھر شام ہوگی اور آرام کر کے پھر ایک اور دن کے مزے کریں گے حالانکہ یہ سب بہت کاؤنٹڈ گنا ہوا محدود نمبر ہے نمبر اف ڈیز ہیں جو انسان کے پاس ہیں دنیا میں اور بہت جلد ختم ہو جانے والے کیونکہ جس چیز کو گن لیا جائے وہ تو ایک دن ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے اس گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسانوں کی قوت سماعت قوت بسارت کتنی تیز ہو جائے گی کہ وہ دور ہزاروں میل دور ایک دوسرے سے بھی کمیونکیشن کر رہے ہوں گے جنت اور جہنم والے بھی اور آراف والے بھی اور باقی سب بھی تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی چیزیں بالکل مختلف ہیں لیکن آج کے دور میں بھی جو انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے ذرائع آ چکے ہیں اس بنا پر یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہاں اتنے فاصلوں سے گفتگو کیسے ہوگی ولاقتا بن فصل الا علم ہدم و رحمت علی قومی ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے یعنی اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے کامیابی کے کیا اصول ہیں کن باتوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے کن چیزوں کو انسان سے یعنی انسان سے کیا چیزیں مطلوب ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی گئی ہیں اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طریقے زندگی میں کیا لاتے اور کیا نہیں جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی جو مانے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے تو یہ بہت خوش قسمتی کا باعث ہوگا اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہے کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے یعنی جب صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا تو پھر انسان کو چاہیے کہ صحیح رستے پہ چل پڑے اور اپنا کام شروع کر دے لیکن اگر انسان سب کچھ جان کر بھی سے مس نہیں ہوتا تو پھر کس بات کا انتظار ہے اس کو کہ انجام سامنے آ جائے دنیا ختم ہو جائے اور پھر ان کو ہوش آئے تو جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں کوئی ہیلپر مل جائے یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے دوسرے طریقے پر کام کر کے آئے یعنی وہاں جا کر ان کو خیال آئے گا کہ اچھا ایک چانس اور مل جائے اب ہم اچھے بن کے آئیں گے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا یعنی اب واپسی کوئی نہیں ہے اور وہ سارے جھوٹ یعنی تعویلیں وغیرہ جو انہوں نے تصنیف کیے ہوئے تھے اپنے لیے کچھ سوچ قائم کر رکھی تھی اپنی عقل کی بنا پر کہ نجات کے کچھ نسخے ڈھونڈ رکھے تھے وہ آج ان سے سب گم ہو گئے وہ اس میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ حقیقت کے خلاف تھے سچائی کے اپوزٹ تھے وہ, ان کے وہ اپنی ایک ان کی فینٹیسی ورلڈ تھی جس میں رہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی نجات اور نقصان کے جو چیزیں اپنے ایجاد کر رکھی تھی وہ وہیں وہیں سب ختم ہو گئی ساتھ کچھ بھی نہیں آیا انبک ملا الدی خلق اردفی سطام در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر ارش پر مستوی ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابے ہیں یعنی سب اللہ کی بات مانتے ہیں تو یا انسان تم نہیں مانو گے خبردار رہو اسی کی مخلوق اور اسی کا حکم ہر جگہ ہاں ساری مخلوق اللہ کے حکم کی تابے فرما بردار ہے تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا ادعو ربکم ایسے رب کو پکارو اس سے مدد مانگو کیسے تدرو ان گڑ, گڑ ہوئے وہ خفیتن ان چپکے چپکے بھی یعنی دل کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں ایک وقت میں ایک طریقہ دوسرے میں دوسرا یعنی تمہارا اپنا رب ہے اسی نے تم کو بنایا ہے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں انسانوں کی طرف مت دیکھو اس کی طرف رجوع کرو اس سے مانگو انب المعتدین وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی عبادت میں بھی انسان کو اعتدال پر رہنا چاہیے دعا مانگنے کے طریقوں میں بھی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اور اس میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہ ہو اور بہترین طریقہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو آپ نے کر کے دکھا دیا وہ لات سدو فل اور دباد اسلاحا و تما زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی یعنی اس کے انتظام کو خراب نہ کرو اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے پھر فساد پھیلتا ہے اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ اب یہ دعا مانگنے کے سب آداب یہاں بتا دیے گئے کہ جب انسان اللہ کو پکارے تو پھر ایک طرف ڈر بھی ہو اپنے گناہوں سے اور دوسری طرف امید بھی ہو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں تو پھر وہ احسان کی روش اختیار کرے نیک کام کرے اچھے کام کرے اور پھر دعا مانگے اسی لیے قرآن مجید پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد صدقہ خیرات کرنے کے بعد کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد اس کی مشکل آسان کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں بُشْرَمْ <رحمتِه> اور وہ رحمت ہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سر زمین کی طرف حرکت دیتا ہے یعنی کس طرح اللہ تعالی بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس طرح اس کے حکم سے پھر کائنات حرکت میں آ جاتی ہے اور بندوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور وہاں می برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے یعنی اس لیے مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں دنیا میں دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا یعنی مختلف انسان بھی زمین کے مختلف حصوں کی طرح ہے کہ کچھ لوگوں پر ہدایت کی بارش برستی ہے تو وہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ وہاں دلدل ہو جاتی ہے اس زمین کی طرح بیکار ہو جاتے ہیں اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں لقت ارسل ہی رو ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں میں تمہارے حق میں ایک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو ہم یہ شیتان کے پیچھے چلنے والے لوگ پیغمبر کو گمراہ قرار دے رہے نو علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم اب دیکھے پیغمبر کا انداز کیا ہوتا کہ وہ اپنی قوم کو قوم کے لوگوں کو اپنا بھائی کہتا ہے انتہا درجے کی خیر خواہی میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور یہی پیغمبروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام بندوں تک لے کر آتے ہیں تمہارا خیر خواہ ہوں یعنی کسی کی ہدایت کا اور کسی کو سیدھی راہ دکھانے کا کام کیا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان کی خیرخی مقصود نہ ہو اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی نصیحت آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے یعنی تمہیں اس ہدایت کو قبول کرنے میں کیا مشکل ہے سوائے اس کے کہ تم پیغمبر کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھ کر اس کی بات جٹلا ہو مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جن کو حق نظر ہی نہ آیا اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا اپنی قوموں کو اور وہ کیا ہے اللہ کی عبادت کا مالکم من الہ غیر شرک سے بچنے کا اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں افلاطت تخون کیا پھر تم بچو گے نہیں یعنی غلط طریقوں سے اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہو یعنی ہدایت دینے والے کو بے عقل قرار دے رہے ان کی اپنی عقل کو کیا ہو چکا اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو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 صرف یہ کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا نعمتیں یاد کرو اور تمہیں خوب تنو مند کیا طاقت کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں یہ ہے تمہارا پیغام کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے اس لیے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی شخص ہمیں پوری قوم کے خلاف چلنے کا حکم دے رہا ہے اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اچھا تو لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غزب ٹوٹ پڑا کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ یعنی کسی کو بارش کا خدا کہتے ہو کسی کو ہوا کا کسی کو آگ کا کسی کو بیماری کا تو یہ سب تو تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں اللہ کے سوائے اس, اس کائنات میں کوئی رب ہے ہی نہیں تو جن کو تم رب کہہ رہے ہو وہ تو رب نہیں ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جگڑتے ہیں؟ یعنی یہ تم نے صرف نام رکھ لی ہے ان کی حقیقت کچھ نہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے حد اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا علیہ السلام اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے اور ثبوت کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالحسلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو وہی پیغام جو نور السلام اور حود علیہ السلام دے چکے اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا یاد کرو وہ جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محلات بناتے ہو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 یعنی ان کو بھی بھٹکانا شروع کر دیا انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں یعنی ایمان انسان کے اندر ایک جرت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے بڑوں اور ان کے ٹرینڈز اور طریقوں کو چھوڑ کر حق پر قائم رہے ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے لیکن حق کو نہ سمجھ سکے پھر بھی کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے آجزی درکار ہوتی پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور سالے سے کہہ دیا علیہ السلام کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہم کو دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو پھر کیا ہوا آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے یعنی زلزلہ آ گیا اور ایک اور جگہ پر چیخ کا ذکر آتا ہے کہیں کڑاقے کی بات آتی کہیں تاغیہ سخت زور کی آواز کی بات آتی ہے تو بہرحال ایک آفت آ گئی ان پر اور وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے کے پڑے رہ گئے اٹھنے کے بھی ہمت نہ ہوئی ان کو اور علیہ السلام یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں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 نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں آخر کار ہم نے لوت اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی بی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک پتھروں کی بارش پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا ایبرادران قوم اللہ کی بندگی کرو وہی پیغام اللہ کی عبادت کا اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو یعنی ہر پیغمبر نے ایک پیغام وہی دیا جو کامن تھا سب کے بیچ میں اور پھر ہر قوم کے ہس حال ان کو نیکیوں کا حکم دیا اور ان کی خاص برائیوں سے روکا تو ان کی خاص برائی کیا تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے بزنس تجارت پیشہ قوم تھی اور وزن اور پیمانوں میں خرابی کرتے کمی کرتے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 تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہ آخرا رب العالمین آٹھویں پارے کا اختتام ہوا اب اس پارے کے بارے میں آپ نے جو کچھ سنا اگر اس بارے میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اپنے جی قرآن پاک کا جو حصہ آپ نے آج بیان فرمایا الحمدللہ ہر بات ہی اللہ سبحانہ و کی ہدایت پر مبنی ہے لیکن جو بات بہت واضح طور پر آج سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کی دو اپروچز ہیں یعنی دے آر ٹو اپروچز آف لائف جس میں ایک رستہ تو خواہشات کا ڈیزائرز کا رستہ ہے اور دوسرا راستہ علم کا رستہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بہت واضح طور پر ان آیات میں بتا دیا کہ جب ایک انسان ڈیزائرز کا رستہ اختیار کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو میسپ کر دیتا ہے مثلاً کھانے پینے کے حوالے سے انسانی معاشروں میں جو خرابیاں آ جاتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ اولاد کے حوالے سے اس کے وہ اتنا بے رحم ہو جاتا ہے کہ ان کو قتل کرنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا رستہ اللہ سبحانہ و نے علم کا رستہ بیان فرمایا جس کے لئے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل کی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا اور پھر قرآن پاک کا ذکر فرمایا گیا اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحان العالیٰ نے تاریخ انسانی کے ہر دور میں علم کے انسانوں کو پروائٹ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور بڑا انٹرسٹنگ مجھے جو لنک لگا اگلی سورہ کے اندر صورت العراف کے اندر وہ یہ کہ پھر کچھ قوموں کا تذکرہ کر دیا گیا جنہوں نے اللہ سبحان العالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کو ریجیکٹ کر کے اپنی ڈیزائرز کے رستے کو فالو کیا نتیجہ کیا ہوا تاریخ انسانی نے دیکھا کہ ان کے آج جو تباہ شدہ ان کے آثار ہیں کھنڈرات ہیں وہ دراصل اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحان العالیٰ کے بھیجے گئے علم کو ریجیکٹ کر کے اپنے لیے ہی بربادی کی دوسری طرف بہت اچھی ایویڈنس دے دی گئی جنتی لوگوں کی کہ جہاں پر وہ جنت میں پہنچ کر یہ کہتے ہیں اس بات کو اکنالج کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ہدایت کا رستہ پرووائڈ کیا تو دو مختلف اپروچز زندگی گزارنے کی دو مختلف اعمال دو مختلف انجام کے اوپر ختم ہوتے ہیں تو یہ بات آج مجھے بہت سٹرائک کی کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے اور قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہی دراصل ہماری نجات ہے اور اٹرنل سکسس ہے تو گویا سکسس فیکٹر ہماری زندگی کا اللہ سبحانہ و کی طرف سے بھیجے گئے علم کو فالو کرنے میں ہے یہاں سر آراف کے اندر آیت نمبر میں اللہ تعالی نے شیطانی رویے کا ایک ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا انا خیر ہوں کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں تو یہ جملہ کہنے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ خراب ہو گیا تو آج کل جو ہمارے آپس کے تعلقات کی خرابی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی ہے یہ کہ انا خیرم میں اس سے بہتر ہوں میں اس کی بات کیوں مانوں یا اگر غصہ بھی ہوتے ہیں تو اس نے مجھے ایسا کیوں کہا یا اگر کوئی حق بات بتاتا ہے تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا ایسے تو اس طرح ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور آپس کے معاملات کرنا آسان ہو جائے ہمیں. آج میں آج کے لیے یہ کہا گیا کہ درجات جو انسان کے اس کا دارومدار عمل پہ ہے تو عمل ہمارا تب ہی قابل قبول ہے جب ہماری نیت اچھی ہو اور عمل جب بھی قبول ہوگا جب وہ توحید خالص اللہ تعالی کے لیے ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل توحید پہ ہو جب ہی ہمارا عمل قبول ہوگا ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق تعافرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمداللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و